بسم اللہ الرحمٰن رحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس آئی ویلکم یو ان لیکچر ایٹین آف ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ اس لیکچر میں ہم ڈیٹیل میں ای ٹی ایل کے کچھ اسپیکٹس کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا ڈیٹیل ایکسٹریکشن اینڈ ٹرانسفارمیشن تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لیکچر کی ضرورت کیا ہے جب ہم نے ای ٹی ایل کور کر ہی لی ہے تو اس لیکچر کو لانے کی کیا ضرورت ہے میرے خیال میں یہ ضرورت اس کے ٹائٹل سے واضح ہو جاتی ہے میں نے جو آپ کو پہلا لیکچر دیا تھا ای ٹی ایل کے بارے میں اس میں ای ٹی ایل کے مختلف کمپوننٹس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اور زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی تھی اس لیے کہ زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں تھی مقصد یہ تھا کہ آپ کو ای ٹی ایل کے بیسک کانسیپٹس کے بارے میں بتا دیا جائے تاکہ آپ جو انڈر لائن کانسیپٹس ہیں ان کو سمجھ لیں آپ جب کانسیپٹ سمجھ لیں گے بیسک کانسیپٹس تو پھر ہم ڈیٹیل کی طرف جائیں گے اس ڈیٹیل پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو ای ٹی ایل کے ایشوز بتائے تھے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے آپ اس بات کو اپریشیٹ کر سکیں کہ ای ٹی ایل مشکل کیوں ہے ای ٹی ایل میں پرابلمس کیوں آتی ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات اس تمہید کے بعد ہم اب اس لیکچر کی طرف چلتے ہیں جو کہ آج کا موضوع ہے یعنی کہ ای ٹی ایل کی ڈیٹیلز ود ریفرنس ٹو transformation and also with reference to extraction یاد رکھیے پہلے extraction ہوتی ہے اور پھر transformation ہوتی ہے تو یہ بات کیا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں ایکسٹریکٹنگ اور کیپچرنگ چینج ڈیٹا اب ہم جن پوائنٹس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے وہ پوائنٹس بلٹ کی صورت میں آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکے ہیں ذرا ان پہ ایک نظر ڈال لیں انکریمنٹل ایفیشینٹ وین چینجز کین بی آئیڈینٹیفائڈ آئیڈینٹیفیکیشن کوڈ بی تو اب میں آپ کو ان پوائنٹس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں ان پوائنٹس کی ڈیٹیل کیا ہے بات یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا تو آنا ہے اور ڈیٹا آتا رہے گا تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کو چلانے والے یعنی کہ ڈسیزن میکر کی نفس بزنس کی اوپر ہوگی یا اس کی انگلی اس نفس کے اوپر ہوگی یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ جب آپ نے ڈیٹا ویر ہاؤس کو پاپولیٹ کیا اور ڈیٹا لے کے آئے تب تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا مسئلہ اس لیے نہیں تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس بس وہ خالی تھا اس لیے جو کچھ بھی اویلیبل تھا اس کو آپ نے لا کے رکھ لیا ڈیٹا ویئر ہاؤس کو پاپولیٹ کر لیا اب جو چینجز آپریشنل سسٹم میں آ رہی ہیں جو اس میں ریکارڈنگس ہوئی ہیں نئی چینجز ہیں ان کو آپ نے ڈیٹا ویئر میں لے کے آنا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو انکریمنٹلی چینجز ہیں ان کو آپ نے انکریمنٹلی ویئر میں لے کے آنا ہے وہ انکریمنٹل چینجز کون سی ہیں ہم کس کو انکریمنٹل چینج کہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم ایوری ٹوئنٹی فور آورس کو اپڈیٹ کرتے ہیں آپریشنل سسٹم سے ڈپینڈنگ اپون دا گرین بینگ تو وہ اپ رات کو ہوگی رات کو نائٹلی اپڈیٹ ہوگی اور نائٹلی اپڈیٹ اس لیے ہوگی کہ نائٹ میں یا رات میں ڈیٹا ویئر ہاؤس کا استعمال بہت کم ہوگا کم کیوں ہوگا اس لیے کہ ڈسیزن میکرز رات کو آرام کرتے ہیں اور دن بھر کام کرتے ہیں تو یہ 24 فور آورلی یا نائٹلی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ویئر ہاؤس کے اندر اس انکریمنٹل ریفریش کی ہم بات کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو انکریمنٹل ریفریش ہے یہ کیسے کی جائے گی اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے انکریمنٹل ریفریش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو چینجز آئی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے چینجز کو آئیڈنٹیفائی کرنا مشکل کیوں ہے اس لیے کہ چینجز بہت زیادہ نہیں ہو سکتی انکریمنٹل چینجز ہیں اسمال چینجز ہیں آپ نے ان small چینجز کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے اور وہ جو اسمال چینجز ہیں ان کو آپریشنل سسٹم سے ریفلیکٹ کرنا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر اور یہ جو ریفلیکشن ہے یہ جو ایکسٹریکشن ہے یہ بہت چیلنجنگ ہے یہ چیلنجنگ کیوں ہے چیلنجنگ ایک تو ریزن اس کا میں نے بتا ہی دیا آپ کو کہ چینج بہت زیادہ نہیں ہے دوسرا ریزن اس کا یہ ہے کہ آپ نے آپریشن سسٹم کی جو پرفارمنس ہے اس کو خراب نہیں ہونے دینا اس لیے کہ اگر آپ آپریشنل سسٹم سے ڈیٹا نکالتے ہوئے آپریشنل سسٹم کی پرفارمنس کو خراب کر دیں گے تو خدا نا خواصہ یہ نہ ہو کہ جو آپریشنز ہونے تھے وہ پراپرلی ریفلیکٹ نہ ہو پائیں اور جب ٹرو ڈیٹا ریفلیکشن جو آپریشنل سسٹم کی ہے وہ ویئر ہاؤس میں نظر نہیں آئے گی تو ظاہر ہے کہ ڈسیزن میکنگ تو افیکٹ ہوگی تو یہ عزیز طلباء وصالبات مخصر طور پہ چینج ڈیٹا کیپچر کے بارے میں تمید ہے چینج ڈیٹا کیپچر ایک بہت مشکل چیز ہے مشکل کیوں ہے آپ یہ سمجھ ہی چکے ہوں گے اور اس کے دو اسپیکٹس بھی ہیں دو اسپیکٹس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا مخصر طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دو طرح کے سسٹمس میں سے ڈیٹا کو لینا ہے اور اس کو لے کے آپ نے ویئر ہاؤس میں لے کے آنا ہے دو طرح کے مختلف سسٹمز وہ مختلف سسٹمز کون سے ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں آئیے میرے ساتھ جی ساتھیو تو اس سے پہلے کہ ہم ان مختلف سسٹم پہ چلیں ہم ان پوائنٹس کو ایک دفعہ دیکھ لیں جو کہ میں نے اس کے بارے میں بتایا تھے چینج ڈیٹا کیپچر کے بارے میں انکریمنٹل ڈیٹا ایکسٹیکشن افیشینٹ وین چینجز کین بی آئیڈینٹیفائڈ اٹ کوڈ بی کاسٹلی اینڈ اٹس ویری چیلنجنگ تو یہ تھوڑا سا جلدی سے ہم نے ریوائز کر لیا اس کو اب میں بات کرتا ہوں ان دو سورسز کے بارے میں جہاں سے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں لے کے آنا ہے سورس سسٹمز، ماڈرن سسٹمز اینڈ لیگیسی سسٹمز یہ ماڈرن سسٹم سے کیا مطلب ہے اور لیگیسی سسٹم سے کیا مطلب ہے اس کا مطلب آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے ماڈرن سسٹم سے مراد وہ سسٹمز ہیں جو کہ آج کل استعمال ہو رہے ہیں آپریشنز کو رن کرنے کے لیے بزنسز کو رن کرنے کے لیے ان سسٹمس میں جو ڈیٹا بیسز چل رہی ہیں وہ ان کے نام آپ جانتے ہیں یہ وہ سسٹمز ہیں جن کو آج کل جو پاپولر ڈیٹا بیسز ہیں ان کے ساتھ ان پہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمس بنا کر لگائے گئے ہیں چلائے گئے ہیں اور کافی سارے حالات میں یہ وہ سسٹمز ہیں جو کہ سیکول کو سپورٹ کرتے ہیں ان میں ایسے آپریٹنگ سسٹمس ان پہ چل رہے ہیں جس کے کہ یوزرز بھی مارکیٹ میں ہیں اویلیبل تو ان کو ہم ماڈرن سسٹمس کہتے ہیں ماڈرن سسٹمس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا اور میں اب آپ کو لیگیسی سسٹمس کے بارے میں بتاؤں گا میں ماڈرن سسٹمس اور لیگیسی کو اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ جو چینج دیٹا کیپچر کے ایشوز ہیں جو ٹیکنیکس ہیں یا جو ایڈوانٹیجز ہیں یہ دونوں کے خاصے فرق ہیں اور اس ڈفرنس کو ہائی کرنے کے لیے میرے حال کے ضروری ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاتا چلوں لگیسی سسٹمس کے بارے میں لگیسی سسٹمز کے بارے میں بتانا کا ایک ریزن اور بھی ہے وہ ریزن یہ ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ لگیسی سسٹمس کے بارے میں بات کی تھی فسٹ لیکچر میں اور آج ہم ایٹینتھ لیکچر کی بات کر رہے ہیں ایٹینتھ لیکچر میں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کو یاد نہ رہا ہو تو عزیز اسٹوڈنٹس لگیسی سسٹمس وہ سسٹمز ہیں جو کہ ارلی نائنٹیز میں یا اس سے چند سال پہلے مارکیٹ میں تھے اور بہت سے ایسے آپریشنز ہیں جن کو رن کرنے کے لیے وہی سسٹمز استعمال کیے جا رہے ہیں وہ کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں اتنے پرانے سسٹمز ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو سٹوریج میکنزمز ہیں جو آپریشن کے طریقے ہیں جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں اور جو پروگرامنگ انوائرمنٹس لیگیسی سسٹمز میں ہیں, اس وقت تھیں مورلیس وہ آج بھی وہی پریویل کر رہی ہیں اس کے مقابلے میں جن کو ہم ماڈرن سسٹمس کہہ رہے ہیں وہ ظاہر کے فرق ہیں تو یہ مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ہم ان ایشوز کو اچھی طرح سمجھ سکیں وہ ایشوز اور پرابلمس یا وہ ڈفرینسز جو کہ لیگسی سسٹمس ورسز ماڈرن سسٹمز ہیں ود ریفرنس ٹو چینج ڈیٹا کیپچر یاد رہے کہ چینج ڈیٹا کیپچر ڈیٹا ایکسٹ کے کانٹیکس میں بات کی جاتی ہے اس کو لیا جاتا ہے اور ہم صرف اس ڈیٹا کو اٹھانا چاہتے ہیں جو کہ چینج ہوا ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اب میں کچھ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا آئیے میرے ساتھ ماڈرن سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ ماڈرن سسٹم میں سی ڈی سی کیسے کی جاتی ہے چینج ڈیٹا کیپچر کیسے کیا جائے گا اس کو کرنے سے پہلے اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ ایک بات ضرور سمجھ لیں. وہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے سی ڈی سی کریں گے اگر سسٹم میں پروویژن ہے ہم سسٹم کے سٹرکچر کو دیکھیں گے سسٹم کی کیپبلٹی کو دیکھیں گے اس کے ڈیزائن کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈیسائڈ کریں گے کہ چینج ڈیٹا کیپچر ہم نے کیسے کرنا ہے وہ جو چینج ڈیٹا کیپچر ہم نے کرنا ہے اس کے کیا طریقے ہیں آپ سکرین پہ ایک نظر ڈالیں میں بریفلی وہ طریقے دکھاتا ہوں اور پھر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے ٹائم سٹیمپس ٹریگرز پارٹیشننگ میں اب آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں آئیے میرے ساتھ ٹائم سٹیمپ سے کیا مطلب ہے ٹائم سٹیمپ کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ایک ڈی ایم ایل آپریشن ہوگا ڈی ایم ایل آپریشن کون سے ہوتے ہیں انسرٹ اپ ڈیٹ ڈیلیٹ جب بھی ایک ڈی ایم ایل آپریشن ہوگا ایک ریکارڈ ایک انٹری ایک ایسے کالم میں کر دی جائے گی جو کہ یہ بتائے گی کہ یہ آپریشن کس وقت ہوا تھا کس ٹائم پہ یہ آپریشن ہوا تھا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آف کورس یہ بھی نوٹ کر لیا جائے گا ڈپینڈنگ اپان دا اپلیکیشن انوائرمنٹ یا ڈپینڈنگ اپان دا سی ڈی سی ٹیکنیک کہ آپریشن کون سا ہوا تھا چینجز آپ نے نوٹ کر لیں ایک کالم کے اندر ٹیبل کے اندر ایک کالم ہے جس پہ ٹائم نوٹ ہو گیا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ٹائم نوٹ نہ کر سکیں بالکل ہو سکتا ہے اگر آپ کے ٹیبل میں جس ٹیبل میں چینجز کی جا رہی ہیں اگر اس میں ایسا کالم ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ یہ چینجز نوٹ کر سکیں تو ظاہر ہے کہ آپ نوٹ کیسے کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس ٹیبل میں ایک کالم ایڈ کرنا پڑے گا اس کالم کو ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کالم میں چینجز کو نوٹ کریں گے اس کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان کیا اسپیس کا نقصان ہے اگر پہلے کالم نہیں تھا اب آپ نے کالم ایڈ کر لیا یقینا نہیں اسپیس کا نقصان نہیں ہے اس لیے کہ ہم آپریشنل سسٹم کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ٹیبل سائزز میں جو روز ہیں وہ ملینز میں نہیں ہے ہزاروں میں ہیں ٹینز آف تھاؤزنڈس میں ہیں تو اسپیس کا اتنا بڑا نقصان اس میں نہیں ہے ہاں اس میں نقصان اس بات کا ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کالم کو اپ ڈیٹ کریں گے تو جو آپ کی ٹرانزیکشنل ایفرٹ تھا یا جو آپ کا ٹرانزیکشن آپریشن تھا اس میں آپ نے ایک ایڈیشنل کام کیا ہے اور اگر بہت سارے یوزرز اس سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں سائملٹینیسلی جیسا کہ آپریشنل سسٹم میں ہوتا ہے پرفارمنس میں فرق پڑ سکتا ہے آپ میری بات سمجھ گئے تو ٹائم سٹیمپنگ میں ایک کالم موجود تھا اس کالم میں آپ نے ٹائم سٹیمپ لگائی کہ چینج کب آیا اگر کالم موجود نہیں تھا تو آپ نے کالم ایڈ کر لیا ایزیئر سیٹ دین ڈن ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو وہ کالم ایڈ ہی نہ کر رہے تھے انہی ریزنس کی بیسس پہ جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں اگر آپ کالم ایڈ نہیں کر سکتے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ چینج ڈیٹا کیپچر ہی نہیں کیا جائے گا قطن نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی کریٹو اب آپ کو کوئی اور طریقہ سوچنا پڑے گا وہ طریقہ کیا ہے اس کو ہم ٹریگرس کہتے ہیں ٹریگرس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت کوئی ڈی ایم ایل آپریشن ہوگا جس وقت ڈیٹا ماڈیفکیشن لینگویج انسرٹ اپ ڈیٹ آپریشن ہوگا اس وقت ایک ٹریگر فائر ہوگا اور وہ ٹریگر کس ٹیبل پہ فائر ہوگا آف کورس آپ کو ٹیبل سلیکٹ کرنے پڑیں گے آپ کہیں گے اچھا جی یہ ٹیبل یہ ٹیبل یہ ٹیبل یہ ٹیبل ان کو میں نے سلیکٹ کر لیا اور ان ٹیبلس کے اوپر اب ٹریگر نے چلنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پروسس آپ کی میموری میں رن ہو رہا ہے اور جب بھی سلیکٹیڈ ٹیبل پہ ڈی ایم ایل آپریشن ہوتا ہے جیسے ہی آپریشن ہوتا ہے وہ ٹریگر فائر ہوگا اور ٹریگر فائر ہونے کے بعد اس ٹیبل میں اپڈیٹ نہیں کرے گا جس میں کہ چینج کی گئی ہے اس ٹیبل میں اس لیے اپڈیٹ نہیں کرے گا کہ وہاں نہ تو وہ ٹائم اسٹیمپ کا کالم ہے اور نہ اپ ڈیٹ الاؤڈ ہے یہ کسی اور ٹیبل میں جا کے ایک ریکڈ انسرٹ کر دے گا ٹھیک ہے جی یا کوئی ہو سکتا ہے لاگ فائل ہو اس لاگ فائل میں جا کے انٹری کر دی جائے کہ یہ ڈی ایم ایل آپریشن اس وقت ہوا تھا اور جب آپ ڈیٹا ایکسٹیکشن کریں گے تو اس ٹائم کے ریفرنس سے جو آپریشن ہوئے تھے ان کے کارسپونڈنگ صرف روز کو نکال لیں گے سلیکٹڈ ٹیبلس میں سے یہ تو آپ آ سمجھ گئے یہ جو میں نے آپ کو دو ٹیکنیکس بتائی ہیں ان میں جو فرق پڑتا ہے یا جو فرق ہے اس میں جو ایک نگیٹو اینگل آ سکتا ہے وہ تھوڑا سا پرفارمنس کا ہے کیونکہ آپ کی میموری میں ٹریگر چل رہا ہے آپ کی میموری سے مراد خدا نخواستہ آپ کی میموری نہیں بلکہ سسٹم میموری میں ایک ٹریگر پروسیس چل رہا ہے تو یہ دو طریقے ہو گئے تیسرا طریقہ اس میں کیا ہے تیسرا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کافی لیکچرز پہلے اب مجھے ایگزیکٹ نمبر تو یاد نہیں ہاریزونٹل پارٹیشننگ کی بات کی تھی ہاریزونٹل پارٹیشننگ کے مختلف طریقے میں نے آپ کو بتائے تھے اور اس میں ایک طریقہ رینج بیس تھا رینج بیس کا مطلب یہ تھا کہ ون سیٹ of روز کارسپونڈنگ ٹو اے سرٹن ایٹریبیوٹ ویلیوز گو ان ٹو ون پارٹیشن ادر گو ان ادر تو یہاں ہم پارٹیشننگ کی بات تو نہیں کر رہے جیسے کہ وہاں پہ ہم نے فزیکلی ٹیبلز الگ کر لیے تھے بلکہ یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہم ڈیٹا رائٹ کر رہے ہیں ٹیبلز کے اندر ان کو کسی ایک رینج کی بیس پہ پارٹیشن کر لیں گے کہ اس اس پوائنٹ کے بعد جو ریکڈ آ رہے ہیں وہ اس ایٹریبیوٹ کی ویلیو کو کورسپانڈ کرتے ہیں اور وہ ایٹریبیوٹ کیا ہو سکتا ہے وہ ایٹریبیوٹ ڈیٹ ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ اس رو آئی ڈی سے لے کے اس رو آئی ڈی تک ڈیٹ ایکس کی ساری انٹریز ہیں یا چینجز ہیں اور اس ڈیٹ کی جو انٹریز اور چینجز ہیں وہ ان رو آئی ڈی سے ان رو آئی ڈی تک ہیں تو یہ پارٹیشننگ ہو گئی آپ کے ٹیبل کی اٹس کائنڈ آف اے لاجیکل پارٹیشننگ اب آپ چینج ڈیٹا کیپچر کیسے کریں گے اگر آپ کو پچھلے ہفتے کا ڈیٹا چاہیے چینجز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے تو اٹس ویری سمپل آپ اس ڈیٹ پارٹیشننگ کی بیس کے اوپر جو رینج بنی ہوئی ہے صرف اس کو دیکھیں گے اینڈ دیٹس اباؤٹ آپ کو پتہ ہے کہ کون سے چینج آپریشنس تھے ان کو آپ انکریمنٹلی اٹھا لیں گے سارا ٹیبل آپ کو اسکین نہیں کرنا پڑے گا آپریشنل ٹیبل کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے تو ڈیئر اسٹوڈینٹس میں نے آپ کو یہاں یہ بتا دیا کہ ماڈرن سسٹمس میں چینج ڈیٹا کیپچر کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے کون سے تین طریقے ہیں اب ہم چلتے ہیں لیگیسی سسٹمز کے اوپر کہ لیگیسی سسٹمز میں چینج ڈیٹا کیپچر کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس سی ڈی سی کے ایشوز کیا ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ماڈرن سسٹمز میں اور لیگیسی سسٹمز میں جو چینج ڈیٹا کیپچر کیا جاتا ہے اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں یاد رکھیں ہم جو بھی چیز اس کورس میں ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم جو کانسیپٹس ڈیولپ کر رہے ہیں وہ چیزیں اس لیے نہیں ہیں کہ ان کی کوئی تھیوریٹیکل سگنیفیکنس ہے یا صرف فار ایگزامپل اگر آج ایک فلاں دن ہے اگر آج سنڈے ہے تو سنڈے کو یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں یا منڈے کو یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں قطن ایسی بات نہیں ہے آپ یقیناً میری بات سمجھ گئے ہوں گے تو اب ہم چلتے ہیں لیگیسی سسٹمز میں چینج ڈیٹا کیپچر کیسے کیا جاتا ہے جی ڈیئر اسٹوڈینٹس لگیسی سسٹمس کے بارے میں بات کرتے ہیں لگیسی سسٹمس امپلیمنٹنگ چینج ڈیٹا کیپچر اب میں جن پوائنٹس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا وہ پوائنٹس مخصر طور پہ بلٹس کی شکل میں میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بات سمجھنی ہے جو ڈیٹیلز میں بتاؤں گا وہ آپ کو آف کورس نوٹس میں مل جائیں گی اگر آپ زیادہ ڈیٹیلز چاہتے ہیں کنسیپٹس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو یقیناً کرنا چاہیے تو وہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گا تو ایک نظر ڈال لیں ان پوائنٹس کے اوپر دیکھتے ہیں ان پوائنٹس کو چینجز ریکارڈیڈ ان ٹیپس چینجز ریڈ اینڈ ریموو فرام ٹیپس پرابلم ود ریڈنگ آل لاگ جرنل آر مینی تو یہاں پہ ہم نے ٹیپس کی بات کی جب ہم ماڈرن سسٹمس کی بات کر رہے تھے تو وہاں ٹیپس کا کوئی ذکر نہیں آیا تھا قطن کوئی ذکر نہیں تھا وہاں ٹیبلس کی بات ہو رہی تھی روز کی بات ہو رہی تھی ریکڈس کی بات ہو رہی تھی جو لیگسی سسٹمز ہیں ان میں ایس اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جس کو ایس او پی بھی کہا جاتا ہے ایز اے جو بھی آپریشنس کیے جا رہے ہوتے ہیں ان کو ٹیپ پہ رائٹ کرتے جاتے ہیں جو بھی آپریشن ہوگا ڈی ایم ایل آپریشن ہوا اور بھی جو مختلف آپریشنز ہو رہے ہیں دے آر کنٹینیوسلی بینگ ریٹرن ٹو ٹیپ اس طرح سے ایک ان وے سسٹم کا آپریشنز کا بیک مینٹین ہوتا رہتا ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ٹیپس پہ یہ رائٹنگ ہو رہی ہے یہ چینج ڈیٹا کیپچر کے ریفرنس سے رائٹنگ نہیں ہو رہی آپ میری بات سمجھیں یہ میں نے ایک بہت بڑا فرق بتایا ہے آپ کو لیگسی سسٹم ورسز ماڈرن سسٹم ماڈرن سسٹمس میں جو چینج ڈیٹا کیپچر کی روٹینس تھیں وہ آج کل موجودہ ڈیٹا بیس سسٹمس میں اسٹینڈرڈ روٹینس کی شکل میں آتی ہیں بعض میں تو یہ سیکل کے کنسٹرکٹس ہیں کمانڈز ہیں جو چینج ڈیٹا کیپچر کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اٹس ویری ایفیشینٹ جو لیگیسی سسٹمز ہیں جب وہ دس سال پندرہ سال یا اٹھارہ بیس سال پہلے بنائے گئے تھے تو وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو پاپولیٹ کرنا انکریمنٹلی یہ ذہن میں رکھ کے نہیں بنائے گئے تھے اس کا مطلب ایک بڑا واضح ہے جو کہ میں نے آپ کو تیسری بلٹ میں دکھایا تھا کہ اس میں یقیناً پرابلمس ہوں گی اور اس میں پرابلمس یقیناً ہوتی ہیں تو ہم نے پہلی تو یہ بات کر لی کہ ٹیپس موجود ہیں جہاں پہ یہ ڈیٹا رکھا ہوتا ہے رائڈ کیا جاتا ہے اب جو میں نے دوسرا پوائنٹ آپ کے سلسلے میں بتانا ہے اس پہ ایک نظر ڈال جلدی سے اسکرین پہ دیکھیے گا چینجز ریڈ اینڈ ریموو فرام ٹیپس تو ہم بات کر رہے ہیں ان لاگ اور جرنل ٹیپس کی جہاں پہ جو بھی آپریشنز ہوتے رہے ہیں لیگیسی سسٹم پہ وہ ان ٹیپس پہ لگاتار لکھے جاتے رہے ہیں کنٹینیوسلی بینگ ریٹن ریٹرن اینڈ تو چینج ڈیٹا کیپچر کیسے کریں گے چینج ڈیٹا کیپچر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس پہ جو بہت ساری انفارمیشن لکھی جاتی رہی ہے جرنل اور لاگ ٹیپ کے اوپر اس میں سے جو آپ کے ایکسٹرکشن والے یا جو ڈی ایم ایل کورسپونڈنگ کمانڈس کے جو آپریشنس تھے ان آپریشنس کو آئیڈینٹیفائی کرنے ان آپریشنس کو پک کرنے اور ان آپریشنس کو نکال کے کہیں آپ نے رکھ لینے اور اس کی جو کورسپونڈنگ چینجز لیگسی سسٹم میں تھی ان چینجز کو آپ نے اٹھا لینا اور ان سے آپ کے کام چلانا ہے مثال کے طور پہ ایک میں آپ کو انالجی دیتا ہوں شاید اتنی اچھی نہ ہو لیکن شاید آپ نے کبھی دیکھا ہوگا خاص طور پر انگریزی فلموں میں جب کورٹ روم دکھایا جاتا ہے اور وہاں کورٹ کی پروسیڈنگز چل رہی ہوتی ہیں تو وہاں کوئی شخص بیٹھ کے یا خاتون بیٹھ کے ٹائپ کر رہی ہوتی ہے عام طور پہ وہ بریل میں ٹائپنگ ہو رہی ہوتی ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ یا نان بریل بھی ٹائپنگ ہو سکتی ہے یا پروسیڈنگز ریکارڈ بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو جو آپ کی انٹرسٹ کی کوئی ایکشن ہے یا کوئی انٹرسٹ کی کوئی کامنٹ تھا اس کی بیسس پہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اس ریکارڈ کو اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ چیز کب اور کہاں کیسے ہوئی تو پوائنٹ یہ پتہ چلا کہ ہمیں لیگیسی سسٹم میں چینج ڈیٹا کیپچر کرنے کے لیے کوئی خاص میکینزم نہیں بنانا پڑا جو پہلے ایک میکانزم اپ کے ریفرنس سے چل رہا تھا ہم نے اسی کو استعمال کیا اور وہاں سے ہم چینج ڈیٹا کیپچر امپلیمنٹ کر لیں گے لیکن اس میں ایک پرابلم ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم اس میکنزم کو استعمال کریں گے چینج ڈیٹا کیپچر کے لیے جو کہ چینج ڈیٹا کیپچر کے لیے نہیں بنایا گیا تھا تو آخری پوائنٹ جو میں نے آپ کو سلائیڈ پہ دکھایا تھا وہ پوائنٹ کیا تھا اس پہ ایک نظر ڈالیں اور پھر میں آپ کو اس پوائنٹ کی ڈیٹیلز بتاتا ہوں پرابلمس ود ریڈنگ اے لاک جرنل ٹیپ اور مینی یہ جو جرنل ٹیپ ہوتی ہے اس میں صرف ٹائم اسٹیمپنگ یا ڈی ایم ایل آپریشنز نوٹ نہیں کیے جاتے اس میں تو بہت ساری اور بھی انفارمیشن لکھ دی جاتی ہے اور اس ساری کی ساری انفارمیشن کو جب تک آپ اسکین نہیں کریں گے تب تک آپ فلٹر نہیں کر سکتے اور یاد رکھیں جو ٹیپ کی اسکیننگ ہے اٹس no small ٹاسک اٹس نو اسمال فیٹ اس لیے کہ ٹیپ کو رول کرنا پڑتا ہے ٹیپ کو ریوائنڈ کرنا پڑتا ہے اٹس اے پیورلی مکینکل ڈیوائس ہنڈریڈ فیٹ ٹیپ کی لینتھ ہوتی ہے اٹس اے ویری ٹائم کنزیومنگ ٹاسک اینڈ اٹس اے ویری سلو ٹاسک آپ میری بات سمجھیں اور یہ اس لیے بھی بڑا پینفل ٹاسک ہے کہ لیگسی سسٹمس ویسے ہی سلو ہوتے ہیں بڑی ٹیپس پڑی ہوتی ہیں وہاں پہ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس پوائنٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں کہ روبوٹک لائبریریز کے بارے میں سوچنا شروع ہو ہیں جب ہم ویئر ہاؤسز کا بیک اپ لیتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو یہ ای ٹی ایل کے پہلے لیکچر میں بات ہوئی تھی ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری پرابلم جو ان ٹیپس کے ساتھ ہے ان ٹیپس کے جو فارمیٹس ہیں بڑے آرکین قسم کے ہوتے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک کمپنی نے وہ ٹیپ بنائی یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں ہم جب اوپن سسٹمز کا کنسیپٹ نہیں تھا ایک کمپنی نے ٹیپ بنائی اس نے ایک اپنا فارمیٹ رکھا ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے دوسری کمپنی نے کوئی اور طریقے کا فارمیٹ رکھا ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے ہر ایک کے فارمیٹ فرق ہو سکتے ہیں اور جس فارمیٹ کا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ یقیناً آپ کو آرکین لگے گا یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ اور اس میں کیا مسئلہ ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں عام طور پہ ایڈریسز لکھ دیے جاتے ہیں وہ آپ کو پوائنٹ کرتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کو کون سی چیز ملے گی میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یعنی کہ جس چیز کی آپ کو تلاش ہے وہاں آپ ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ آپ کو ایک ذرا لمبے طریقے سے جانا پڑے گا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اور یہ جو ڈیٹا بیس سسٹمز ان ٹیپس کے اوپر جو ریکارڈنگ کر رہے تھے وہ بھی ویری کر سکتے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں سارے کے سارے وہ مسائل انٹرینزکلی موجود ہیں ان جنرل ٹیپس کے ساتھ جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ہیٹروجینیس سورسز سے ڈیٹا لانے میں ہو سکتے ہیں آپ کو امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی تو یہ تو لیگیسی سسٹمز کے اوپر سی ڈی سی کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اتنے مسائل ہیں تو یہ کام کیوں کیا جاتا ہے ایک تو بڑی واضح بات ہے کہ آپ نے ویئر ہاؤس کو لوڈ کرنا ہے اور اگر آپ اس کو انکریمنٹلی لوڈ کریں گے چینج ڈیٹا سے تو کام جلدی ہوگا تو پہلے میں آپ کو اس کے ایڈوانٹیجز بتاؤں گا چینج ڈیٹا کیپچر کے ود ریفرنس ٹو ماڈرن سسٹمس اس کے بعد میں آپ کو ایڈوانٹیجز بتاؤں گا ود ریفرنس ٹو legacy systems تو دیکھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف advantages of cdc modern systems ماڈرن سسٹمس اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس کے تین بڑے ایڈوانٹیج ہیں پہلے ایڈوانٹیج کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلا ایڈوانٹیج تو یہ ہے اٹ از آلموسٹ ایمیڈیٹ ایمیڈیٹ کا کیا مطلب ہے ایمیڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی ایک ڈی ایم ایل آپریشن ہوا فوری طور پہ کسی ٹیبل میں یا لاک فائل میں یا اسی ٹیبل میں ایک entry ہو گئی فوری طور پہ entry ہو گئی ٹھیک ہے جی اور انٹریز لگاتار ہوتی جا رہی ہیں ایک بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں اگر آپ ایسا ٹیبل مینٹین نہ کر رہے ہوتے یا ایسا کالم مینٹین نہ کر رہے ہوتے یا ایسے ٹریگرز نہ رکھے ہوتے اس صورت میں جو آپ کے اپ اور ڈیلیٹ کے آپریشنز ہیں یا ان کی کمبینیشن ہے یا انسرٹ کے ریفرنس سے دیکھیں دیر کوڈ ہیو بین لاڈ آف لاس آف انفارمیشن ہسٹوریکل ڈیٹا اس لیے کہ آپ نے سیف فار ایگزامپل کچھ انسرٹ کیا انسرٹ کرنے کے بعد یہ آپریشن سسٹم کے بات ہو رہی ہے وہاں انسرٹ کیا اس کے بعد اس کو اپڈیٹ کیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کو پھر اپڈیٹ کیا ہو اب آپ بتا سکتے ہیں کہ پہلی ویلیو کیا انسرٹ ہوئی تھی اپڈیٹ ہونے کے بعد ویلیو کیا تھی اور یہ جو ویلیو آئی ہے یہ چوتھی اپڈیٹ ہے کہ پانچویں اپڈیٹ ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ بہت بڑا ایشو ہے اے ڈیٹا تو جب آپ کے پاس ایسے ٹیبلز ہوں گے جن میں کالم رکھے ہوں گے یا ٹیبلز میں انٹریز ہو رہی ہوں گی ٹریگر چل رہے ہوں گے تو تب ہسٹوریکل ڈیٹا کا لاس نہیں ہو رہا ہوگا آپ یہ میری بات سمجھیں میں اب آپ کو تیسرے پوائنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں وہ جو ایڈوانٹیج ہے ماڈرن سسٹمز میں چینج ڈیٹا کیپچر کرنے کا وہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے وہ تیسرا پوائنٹ بڑا آویس ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریلیشنل انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم ٹیبلز کی بات کر رہے ہیں یہاں ایسا نہیں ہو رہا کہ جو ڈیٹا جو چینجز آئی تھیں ان کو آپ نے پہلے کسی فلیٹ فائل میں بھر دیا اور وہ جو فلیٹ فائل تھی پھر اس کو آپ نے پارس کیا اس سے کوئی ٹیبل پاپولیٹ کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے آئیڈنٹیفائی کی چینجز کون سی کہاں سے تھیں یہاں پہ کوئی فلیٹ فائل استعمال نہیں ہو رہی یہاں پہ ٹیبلز استعمال ہو رہے ہیں, سیکول استعمال ہو یہ امیڈیٹلی چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں ہسٹوریکل ڈیٹا مینٹین ہو رہا ہے تو اس کے تو سارے فائدے ہی فائدے ہیں اس کا نقصان کوئی نہیں ہے اسی لیے یہ ایک ایز فیچرس نئے ورژنز میں اور کچھ پرانوں میں بھی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمس کے اویلیبل ہے چینج ڈیٹا کیپچر اب میں کچھ آپ کو پوائنٹس بتاتا ہوں لگیسی سسٹمس کے ایڈوانٹیجز یعنی کہ سی ڈی سی کے لیگیسی سسٹم میں کیا ایڈوانٹیج ہے لگیسی سسٹمس ایڈوانٹیجز آف چینج ڈیٹا کیپچر اس کے چار موٹے موٹے ایڈوانٹیج ہیں میں آپ کو بریفلی وہ اسکرین پہ دکھاتا ہوں اس کے بعد ہم ان کے بارے میں بات کریں گے نو انکریمنٹل آن لائن آئی یو ریکوائرڈ دا لاک ٹیپ کیپچر آل اپ ڈیٹ پروسیسنگ لاک ٹیپ پروسیسنگ کین بی ٹیکن آف لائن نو میک ویسٹ اس کے بہت سارے فوائد ہیں اس کے ہم ذرا باری باری چلتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی آن لائن کچھ نکالتے نہیں ہیں آئیو نہیں کرنا پڑ رہا آپ کو لیگیسی سسٹم میں سے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو لیگیسی سسٹم میں جو بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ ٹیپ میں لگاتار لکھی جا رہی ہیں لکھی جا رہی ہیں لکھی جا رہی ہیں اس لیے آپ کو لیگیسی سسٹم سے کچھ نکال کے لے کے نہیں آنا پڑ رہا کسی اور انوائرمنٹ میں کسی سٹیجنگ ایریا میں یا کسی اور سرور کے اوپر جہاں سے کہ آپ ویئر ہاؤس میں لوڈ کر لیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لیگیسی سسٹم کی پرفارمنس ہے وہ خراب نہیں ہو رہی وہ پرفارمنس خراب اس لیے نہیں ہو رہی کہ لیگیسی سسٹم میں ٹیپ یع رائٹنگ تو پہلے ہی دن سے ہوتی آ رہی ہے مطلب ہے کہ آپ نے کوئی ایڈیشنل چیز تو کرائی نہیں اس سے اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں لاک ٹیپس کو استعمال کرنے کے ایک اور بھی بڑا فائدہ ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ ہر چیز ٹیپ میں لکھی جا رہی ہے اس کا یعنی کہ بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کل کو یا چند سالوں کے بعد اگر فیصلہ کریا جاتا ہے کہ نہیں یہ چیز بھی ہمیں چاہیے تھی یہ چیز بھی ہونی چاہیے تھی تو وہ چیز بھی آپ کو ہو سکتا ہے لیگیسی ٹیپ کی جو جرنل ٹیپ ہے بیک اپ ٹیپ ہے وہاں سے مل جائے اس لیے کہ ہر کچھ جو بھی آپریشنز ہو جو بھی چیزیں ہیں وہ ٹیپ پہ لکھی جا رہی ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسی انوائرمنٹ تھی جہاں پہ کچھ آپ لکھنا بھول گئے اور کل کو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بھی ریکارڈ ہونے تھی تو لیگیسی انوائرمنٹ میں وہ ایشو کوئی نہیں ہے یہ چیز تو بات کلیئر ہو گئی آپ کو یہ جو ٹیپ پروسیسنگ ہے اٹ کین بی ٹیکن آف لائن آلسو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیپ کے اوپر ڈیٹا رائٹ right ہو رہا ہے لگاتار اور اس کے بعد آپ نے مناسب ٹائم پہ اس ٹیپ کو اسپول کو اتارا آپ نے لیگیسی سسٹم کی ڈرائیو میں سے اور اس کو لے جا کے آف لائن میں آپ نے پروسیسنگ اسٹارٹ کر دی آف لائن میں اس لیے کہ وہاں کوئی اور آپ ٹیپ لگا دیں گے اس میں ریکارڈنگ اسٹارٹ ہو جائے گی تو اگین پرفارمنس میں فرق نہیں پڑے گا اور آخری پوائنٹ جس کے بارے میں میں زیادہ بات کرنا چاہوں گا وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ سنا ہوگا کہ ہیسٹ میکس ویسٹ اوور ہیئر دیر از نو ہیسٹ سو دیر از نو ویسٹ کیا مطلب ہے اس کا میں آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں تو بات کر رہے تھے کہ نو ہیسٹ نو ویسٹ کیا مطلب وہ اس کا جب ہمیں کنوینشنل انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں اور جو چینجز ہیں وہ ڈیٹا ویئر میں لوڈ کی جا رہی ہیں تو ایک طرح سے آگ لگی ہوئی ہے کہ او جی او جی چینجز آ گئے ہیں جی چینجز آ گئیں ان کو پروسیس کریں ان کو پروسیس ہیں وہ مار دھاڑ کی سچویشن ہے کوئی چیزیں سیدھی ہو رہی ہیں کوئی چیزیں غلط ہو رہی ہیں کوئی چیزیں مس ہو رہی ہیں کوئی چیزیں ہو ہی نہیں رہی ٹھیک ہے جی لیکن جب ہم اس ٹیپ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جو کچھ بھی چینجز آئی ہیں وہ ٹیپ پہ ریکارڈ ہو چکی ہیں اب کام بڑا آسان ہو گیا اب ٹیپ کو اتاریں اور اس کو آرام سے ان چینجز کو پروسیس کریں پروسیس آپ نے چینجز کو کیا کرنا ہے آپ نے چینجز کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے ٹرانسفارم آپ سپریٹ سرور پہ کر لیں یا ڈیٹا ویئر سرور پہ کر لیں سکون سے کریں آرام سے کریں جلدی کوئی نہیں ہے تیزی کوئی نہیں ہے نو ہیسٹ نو ویسٹ یہ تو ڈیر اسٹوڈینٹس بات چیت ہو گئی لیگسی سسٹم میں چینج ڈیٹا کیپچر کیسے کر گیا جاتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکسٹریکشن سے چل کے ہم کی طرف جائیں گے آئیو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈیٹا ٹرانسفارمیشن کی اب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں ڈیٹیل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میجر ٹائپس آف ٹرانسفارمیشن ٹرانسفارمیشن کی کچھ بیسک ٹائپس تھیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھیں ای ٹی ایل کے لیکچر میں جو ای ٹی ایل کا پہلا لیکچر تھا وہ جو بیسک ٹائپس تھیں جو بیسک آپریشنس تھے ان کی کمبینیشن سے ہم بہت سارے اور بھی ٹرانسفارمیشن کے آپریشنز کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے جو سکرین پہ سلائیڈ آئی ہے اور جو اگلی سلائیڈ بھی آئے گی اس میں وہ میجر آپریشنز لسٹڈ ہیں جو کہ ٹرانسفارمیشن میں کیے جاتے ہیں اور یہ آپریشنز ایسے آپ کو کیوں لگ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے وہ آپ کو اس لیے لگ رہے ہیں جو میجر ٹرانسفارمیشن کے آپریشنز ہیں وہ بیسک آپریشنس کو لے کے اور پھر میجر آپریشنس امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں امید ہے آپ کو بات سمجھ آ ہوگی یہ گیارہ آپریشنز ہیں میں جلدی جلدی ان گیارہ کے گیارہ آپریشنس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کچھ پہ میں شاید زیادہ ٹائم لگاؤں گا ڈیٹیل آپ کو نوٹس یا کتاب میں مل جائے گی تو ان آپریشنس کی ڈیٹیلز کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں ری فارمیٹنگ ڈیکوڈنگ اینڈ کیلکولیٹنگ تو ری فارمیٹنگ کا کیا مطلب ہے ری فارمیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پوائنٹس آپ کی سکرین پہ بھی آ چکے ہوں گے جن کے بارے میں ابھی بات کروں گا ری فارمیٹنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا آپ کو جس فارمیٹ میں ملا تھا جس فارمیٹ میں آپ نے آپریشن سسٹم سے نکالا تھا ویئر ہاؤس میں آ کے ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ فارمیٹ چینج کرنا پڑ جائے آپ کو فارمیٹ چینج اس لیے کرنا پڑے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ریکوائرمنٹ یہ بزنس کی بن چکی ہے مثال کے طور پہ نیشنل آئی ڈی نمبر کو لیتے ہیں جو پرانے شناختی کارڈ تھے ان میں یہ گیارہ ڈیجٹ کا ہوا کرتا تھا اب یہ بارہ ڈیجٹ کا ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو اگر پہلے فیلڈ گیارہ کی رکھی ہوئی تھی اب بارہ کی رکھنی پڑے گی اس کے علاوہ آپ کے پاس پروڈکٹ کی انفارمیشن ہے جو مختلف مینوفیکچرز نے پروڈکٹس بنائی ہیں اس کا ڈیٹا ویئر ہاؤس میں آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب پروڈکٹ کے بارے میں پروڈکٹ کی کوئی کوڈ ہوگی کوئی اس کی کی ہوگی کوئی اس کا نام ہوگا کوئی اس کی ڈسکرپشن ہوگی اب جو مختلف مینوفیکچررز ہیں وہ اپنی اپنی کنوینئنس دیکھتے ہوئے اپنا اپنا ریکوائرمنٹ دیکھتے ہوئے ان فیلڈز کی لینتھ سائز اور ٹائپ سیٹ کریں گے میری بات سمجھ رہے ہیں جب یہ سارا ڈسپیریٹ سورسز سے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں آ جائے گا تو آپ نے اس کو ایک اسٹینڈرڈائز فارم میں لے کے آنا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فارمیٹ کرنے پڑیں گے چینج فارمیٹس کو ریوائز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی ایک بات ہوگی ایک نظر پھر آپ اسکرین کو دیکھ لیں جن پوائنٹس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے میں بتاتا چلوں آپ کو ڈیکوڈنگ آف فیلڈس ڈیکوڈنگ آف فیلڈس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ڈیکوڈنگ آف فیلڈس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا آپ کے پاس آیا ہے اس میں کچھ کوڈس استعمال کی گئی ہوئی ہیں وہ کوڈس خاصی آرکین کوڈس بھی وہ کوڈز آرکین کا مطلب ہے کہ سمجھ ہی کسی کو نہ ہے سوائے اس کے کہ جس نے وہ کوڈ لگائی تھی تو جو اس کی سمپل مثال ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر زیرو ون سے جینڈر کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے یا ایم اور ایف سے جینڈر کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے تو اس کو میل یا فیمیل سے ریپرزینٹ کر دیں یہ بات میری سمجھ رہے ہیں آپ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے یا جو اگلا جو ایک میجر ٹرانسفارمیشن ہے وہ ہے کیلکولیٹڈ اینڈ ڈیٹا اگر آپ ذہن پہ زور ڈالیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ ہم نے ڈی نارملائزیشن میں ڈیرائیوڈ ایٹریبیوٹس کے بارے میں بات کی تھی ڈیرائیوڈ ڈیٹا کے بارے میں بات کی تھی مطلب اس کا یہ ہے کہ بجائے کچھ آپریشنس آپ رن ٹائم پہ کریں آپ ان ریزلٹس کو کمپیوٹ کر کے ٹیبل میں سٹور کر لیتے ہیں مطلب میرا کہنا کہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سیلز کا ڈیٹا ہے آپ کے پاس یہ ڈیٹا ہے کہ آپ نے وہ آئٹمس کتنے پرائز کے لیے تھے سے پروفٹ مارجن کیا تھا ٹیکس کتنا دیا یا ڈسکاؤنٹ کتنا دیا اس سارے ڈیٹا کو آپ لے کے ان سارے کالمس کو آپ لے کے ایک کالم نیا کریٹ کر دیتے ہیں اپنی انوائرمنٹ میں جس میں پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹل پرافٹ کتنا ہوا تھا ٹھیک ہے جی اسی طرح سے آپ ایک کالم ایج کا بنا سکتے ہیں ایج سے کیا مطلب ہے آپ کے پاس کسی اسٹوڈنٹ کی ڈیٹ آف برتھ موجود ہے آپ کرنٹ ڈیٹ کی بیسس پہ ایج نکال سکتے ہیں یہ ایک ڈیرائیوڈ ایٹریبیوٹ ہے یہ ڈرائیوڈ ایٹریبیوٹ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ کیلکولیٹڈ ایٹریبیوٹ تھا اس کے بعد ایک اور بات کے بارے میں بتاؤں میں آپ کو میں اسکرین چینج کرتا ہوں اسپلٹنگ آف کالمس کیا لیں ایسے آپ اسپلٹنگ آف کالم کا جو ہم نے بات کی تھی وہ ہم نے کی تھی آپ یاد کریں کہاں پہ کی تھی ہم نے ٹرانسفارمیشن کے ریفرنس کی تھی جہاں ون مینی ٹرانسفارمیشن کی بات ہوئی تھی عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایک ہی ٹیکسٹ باکس میں یا فیلڈ میں ڈال دیا جاتا ہے مثال کے طور پہ مکان کا نمبر گلی نمبر روڈ کا نام شہر کا نام اگر اسلام آباد کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں تو سیکٹر کا نام وغیرہ وغیرہ اب اگر ڈسیزن میکر نے یہ انالیس کرنی ہے کہ کسٹمرز کس سیکٹر کے حساب سے کتنے اور کیسے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتا ہے انالیسز اس لیے کہ وہ انفارمیشن الگ سے موجود نہیں ہے آپ میری بات سمجھ ہیں؟ وہ انفارمیشن الگ سے موجود نہیں ہے جب آپ یہ اسپلٹنگ کرتے ہیں ون ٹو مینی آپ اس ڈیٹا کو نکال کے الگ کالمس پاپولیٹ کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو ان کیوریز کا جواب مل جاتا ہے تو جو میں نے اگلے آپ سے دو پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو ان پوائنٹس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں تو ایک نظر آپ سکرین پہ ڈالیے گا وہ دو پوائنٹس کون سے ہیں مرجنگ اینڈ کریکٹر کنورژن مرجنگ کا مطلب کیا ہے مرجنگ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بہت سے کالمز اٹھائے اور اس کو جوڑ کے آپ نے ایک کالم بنا لیا کسی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن کمپلیٹلی ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعد میں بہت رپیٹ بھی کر چکا ہوں کہ ا ڈیٹا ویئر ہاؤس از اباؤٹ کلیکٹنگ data فرام ہیٹروجینیس ڈیٹا سورسز فرام ڈفرنٹ ڈیٹا سورسز ویئر ہاؤس اب ہم پروڈکٹ کی مثال لیتے ہیں آپ کو ایک ڈیٹا سورس سے پروڈکٹ کی ڈسکرپشن مل گئی ایک ڈیٹا سورس سے آپ کو پروڈکٹ کی پیکیجنگ کی انفارمیشن مل گئی ایک ڈیٹا سورس سے آپ کو پروڈکٹ کی انگریڈینٹس کے بارے میں پتہ چل گیا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو مختلف ڈیٹا سورسز سے آپ کو مختلف انفارمیشن مل رہی ہے ایک آئٹم کے بارے میں اور وہ آئٹم کیا ہے وہ آئٹم پروڈکٹ ہے مرجنگ میں آپ کیا کریں گے مرجنگ میں آپ یہ کریں گے کہ جو مختلف کالمز میں جو ڈفرینٹ انفارمیشن تھی ان سب کو اٹھا کے ایک جگہ جمع کر دیں گے دیٹ از مرجنگ آپ بات سمجھ گئے اس کے بعد جو ایک اور پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جو میں آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں میں کہتا ہوں یہ پوائنٹ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اس کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ جو ہم نے بیسک آپریشنس کی بات کی تھی ٹرانسفارمیشن کی ان بیسک آپریشنس کی کامبینیشن سے میجر جو ٹرانسفارمیشن کے آپریشنز ہیں وہ کیے جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ مختلف چیزیں ہیں ان کو مختلف آخر ڈیٹا ویئر ہاؤس میں انٹیگریشن تو ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے لیکچر فور میں آپ کو بتایا تھا پٹنگ دی پیسز ٹوگیدر یہ چیزیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں ساتھ ملی ہوئی ہیں اس لیے ان میں کامنلٹی آنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کریکٹر کنورژن کا کیا مطلب ہے جو لیگسی سسٹمز ہیں وہ اپنی اپنی ڈیٹا uh, ٹائپس کے ساتھ چلتے ہیں جو کریکٹر ٹائپس ہوتی ہیں مثال کے طور پہ ایپسیڈک ایک کریکٹر ٹائپ ہے ایپسیڈک ڈیٹا کو اگر آپ اٹھائیں اور ایک انرجیٹکس ہے پروگرامر جس کا کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہے ڈیٹا ٹرانسفارمیشن کا اور وہ کہتا ہے جی یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جی ڈیٹا اٹھایا لیگیسی سسٹم سے اور اٹھا کے لوڈ کر لیا اوپن سسٹم میں سے کوئی یونیکس بیس انوائرمنٹ ہے یا ونڈوز بیس انوائرمنٹ ہے وہ ڈیٹا چل کے نہیں دکھائے گا اس لیے وہ ایس کی میں نہیں ہے تو کریکٹر کنورژن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایف سیڈکس سے ڈیٹا کو ایس کی میں لے کے آنا ہے اس کے بعد ہی کام ہوگا سو یہ ٹرانسفارمیشن کا ایک میجر اسٹیپ ہے میں اب آپ کو مزید سٹیپس کے بارے میں بتاتا ہوں میرے ساتھ آئیے اس کے مزید سٹیپس کیا ہیں ہم ان سٹیپس کی طرف چلتے ہیں یونٹ کنورژن ڈیٹ ٹائم کنورژن سمنگ اینڈ ایگریگیشن پہلا پوائنٹ یونٹ کنورژن یونٹ کنورژن کا کیا مطلب ہے جب ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ایسی آرگنائزیشن کی بات نہیں کرتے جو گلی کے نکڑ پہ دکان ہے کرانے والے انہوں نے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس نہیں بنانا ہم جس کی بات کرتے ہیں ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے ٹھیک ہے جی ہاں اس کا ایک سیٹ اپ پاکستان میں بھی ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں ہے اور دنیا بھر میں اس کے آپریشنس پھیلے ہوئے ہیں اس کا ایک یقیناً سینٹرل ہیڈ آفس بھی ہوگا جہاں سیرا سینٹرلائز ڈیٹا لا کے جمع کیا جاتا ہوگا جہاں پہ ویئر ہاؤس بنایا گیا ہے اب ہو سکتا ہے کہ اس کا آپریشن اس کمپنی کا جو امریکہ میں تھا وہاں پہ جو چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں وہ کس میں ہو رہی ہیں وہ مائلز میں ڈسٹینسز ریکارڈ ہو رہے ہیں ویٹ جو ہے وہ پاؤنڈز میں ریکارڈ ہو رہا ہے آف کورس ٹائم تو سیکنڈز میں ریکارڈ ہو رہا ہوگا اس کے جو آپریشن پاکستان میں ہیں جہاں پہ ڈسٹینسز کلو میں ریکارڈ ہو رہے ہیں ویٹ کلو میں ریکارڈ ہو رہا ہے تو جب آپ پاکستان سے ڈیٹا اٹھا کے امریکہ کے سینٹرل آفس میں لے کے گے یا کسی اور سینٹرل آفس میں لے کے گے تو ڈیٹا کو کنسسٹنٹ فارم میں ہونا چاہیے یا سارے ویٹس کلوگرامز میں ہوں یا پاؤنڈز میں ہوں یہ چیز سیم ہونی چاہیے تو یہ ہے یونٹ کنورژن امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ ہوگی یونٹ کنورژن کے بعد ہم چلتے ہیں ڈیٹ ٹائم کنورژن پہ جو کہ میرے پیچھے سکرین پہ ڈی سلیش ٹی سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ جگہ نہیں تھی میں نے اس لیے ڈی اور ٹی کی ایوریویشن استعمال کی ہے ڈیٹ کنورژن کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں مثال کے طور پہ ایک ڈیٹ ہے نومبر 14 2005 یہ ایک ڈیٹ ہے اگر ہم امریکن سسٹم میں ڈیٹ ریپرزنٹیشن پہ جائیں تو یہ ڈیٹ کیسے اسٹور ہوگی یہ ڈیٹ میں پہ پہلے مہینہ آئے گا پھر دن آئے گا پھر سال آئے گا یہ کیا بن جائے گا 11-14-2005 یہ تو امریکن سسٹم میں ہو گیا یو ایس سسٹم میں ہو گیا اگر ہم برٹش سسٹم کی بات کریں وہاں پہ کیا ہوگا یہی ڈیٹ کیسے لکھی جائے گی 14-11-2005 اب یہ ڈسپیریٹ ڈیٹس جو ڈسپیریٹ ملکوں سے ویئر ہاؤس میں جائیں گی ان کو تو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے ورنہ نائٹ میئر یہ تو اتفاق سے میں نے 14 کی مثال دی اگر یہ ڈیٹ 12 سے کم ہوتی یا 11-11-2005 ہوتا تو کیا پتہ چلتا کہ مہینہ کون سا ہے اور تاریخ کون سی ہے ویسے اتنا فرق بھی نہیں پڑتا اس پرٹیکولر اگزامپل میں تو جب اس کو ہم اسٹینڈرڈائز کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ایسے اسٹور کریں کہ این او وی فورٹین ٹو تھاؤزنڈ اینڈ یہ ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہو گیا امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے جی اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھا اگر میں مس نہیں کر گیا تو سمنگ اینڈ ایگریگیشن سمنگ ان ایگریگیشن ڈیٹا میں جو ڈیٹا رکھا جاتا ہے وہ ایگریگیٹڈ فارم میں ہوتا ہے اور وہ ڈیٹا سمرائز فارم میں ہوتا ہے وہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور میں آپ کو فرق بھی بتاتا ہوں ان کے درمیان کیا ہے جی عزیز ساتھیو طلبہ و طالبات ڈیٹا ویئر ہاؤس میں اسنیپ شاٹس آف ڈیٹا ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اندر ہسٹوریکل ڈیٹا رکھا جاتا ہے فرام آ میکروسکوپک پرسپیکٹو آپ بات سمجھ لیں اس لیے ڈیٹا کو سمرائز کر کے ویئر ہاؤس میں رکھا جاتا ہے سمرائز کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک سیم کالم ہے یا سیم ایٹری بیوٹ ہے اس کو آپ ایڈ کر لیتے ہیں یاد رکھیں آپ صرف ان چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں وچ آر ایڈیٹیو نان ایڈیٹیو چیزوں کو ایڈ نہیں کر سکتے ایون ایف دے آر نمیرک اس کا کیا مطلب ہے یہ مجھ سے نہ پوچھیے یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں پچھلے لیکچرز میں سمجھا چکا ہوں تو سمرائزیشن تو یہ گئی کہ ایک ایٹریبیوٹ کی چیزوں کو آپ نے ایڈ کر لیا ٹھیک ہے جی ایگریگیشن کا کیا مطلب ہے ایگریگیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو چیزیں سمرائز کی ہوئی اس کے اوپر آپ نے کوئی بزنس کیلکولیشن اپلائی کی اور سمرائزیشن کو لے کے بزنس کیلکولیشن اپلائی کر کے جو آپ کے پاس چیز آئی رزلٹ آیا اس کو کہتے ہیں ایگریگیٹ ایگریگیٹ کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں سیدھی سی سادھی سی مثال ہے مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس منتھلی سیلز کا ریکارڈ ہے وچ از اے سمرائزیشن اگر آپ کے پاس منتھلی بونسز کا ریکارڈ ہے وچ از اگین اے سمرائزیشن تو آپ منتھلی سیل کی سمرائزیشن پلس جو منتھلی بونس کی سمرائزیشن ہے اس کو ایگریگیٹ کریں گے تو آپ کے پاس کسی سیلز پرسن کی منتھلی کمپنسیشن آ جائے گی یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن تھی یہ تو میں نے آپ کو ذرا ہولسٹک سا بتایا تھا کہ جی ایگریگیٹ اور سمرائزیشن کیوں رکھی جاتی ہے مائکروسکوپک پوائنٹ کے لیے اس کے کچھ اور بھی بڑے واضح ریزنز ہیں میں آپ کو وہ ریزنز بتاتا چلوں آئیے میرے ساتھ وائی بوتھ ایگریگیشن اینڈ سمرائزیشن از ریکوائرڈ تو اس کو ذرا ایک نظر اسکرین پر ڈال لیتے ہیں ہم نے پوائنٹس ڈسکس کیا کیے تھے پھر میں ان کی ڈیٹیل پہ جاتا ہوں وائی بوتھ آر ریکوائرڈ آپ کو یہ دور اس لیے چاہیے ہیں ایگریگیشن اور سمرائزیشن کہ آپ کے پاس جو گرین ڈیٹا کی آ رہی ہے ویئر ہاؤس کے اندر ٹھیک اگر وہ گرین جو آپ نے رکھنی تھی ان میں اگر کوئی مس میچ ہے تو آپ سمرائزیشن کر کے ریکوائرڈ گرین کے لیول پہ آ جائیں گے آپ یہ میری بات سمجھ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے اچھا گرین کے بارے میں ایک بات کہتا چلو گرین اس kind of tricky کچھ لوگ high grain کا مطلب یہ لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے بھی لیا تھا میں نے دا گرین از ہائی دا لیول آف ڈیٹیل more مور مور ڈیٹیل ہائی گرین اینڈ لو گرین لو کچھ لوگ اس کا مطلب اپوزٹ بھی لے لیتے ہیں تو جب آپ گرین کے ریفرنس کسی سے بات کریں تو یہ ضرور بتا دیں کہ لو اور ہائی سے آپ کیا مطلب لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر گرین کا مس میچ ہوا جو گرین ویئر ہاؤز میں رکھنی تھی ڈیٹیل ڈیٹا زیادہ ڈیٹیل میں تھا آپ کے پاس جو آپریشنل سسٹم سے آیا تو اس کو آپ سمرائز کر لیں گے ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ویئر ہاؤز میں اتنی سپیس ہی نہیں ہے کہ آپ سارا ڈیٹیل ڈیٹا رکھ سکیں اس لیے آپ اس کو ایگریگیٹ کر لیتے ہیں دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈیٹا مارٹس مینٹین کر رہے ہیں وچ سگنیفیکینٹلی ڈی اس میں ایگریگیٹس رکھے جاتے ہیں اس لیے آپ ڈیٹا کو سمرائز اور ایگریگیٹ کرتے ہیں دیٹ از اے ریزن فار ٹرانسفارمیشن ٹرانسفارمیشن کا جو تیسرا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیٹیل ڈیٹا آپ نے رکھا ہوا ہے ویئر ہاؤس کے اندر اس ڈیٹیل ڈیٹا کی اب آپ کو ضرورت نہیں رہی اٹ از لوزنگ یوٹیلیٹی اس لیے بجائے ایک سرٹن ڈیٹیل لیول کے رکھنے کے اس کو آپ ایگریگیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں اگلے پوائنٹ کی طرف چلتا ہوں دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ کیا ہے کی ریسٹرکچرنگ اینڈ ڈی ڈوپلیکیشن کی ریسٹرکچرنگ کا کیا مطلب ہے کی ریسٹرکچرگ کا مطلب بڑا واضح ہے اور وہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے ویئر ہاؤس میں جو ٹیبلز آئے ہیں ڈیٹا آیا ہے اس میں की کی یقیناً ہوگی تو جو की کی اس کے اندر بنی ہوئی ہے وہ پرائمری کی کس بیسس پہ بنائی گئی ہے وہ اس بزنس نے اس آپریشنل سسٹمس کے ڈیولپر نے اپنی کام کو آسان کرنے کے لیے یا آپریشن کو آسان کرنے کے لیے وہ کی خود ہی مینوفیکچر کی ہے ایک نظر آپ اسکرین پہ ڈالیں میں نے اس کی ایک مثال آپ لی رکھی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں کہ کی کے چار حصے ہیں یعنی کہ کنٹری کوڈ سٹی کوڈ پوسٹ کوڈ اور پروڈکٹ کوڈ اور یہاں میں نے کوڈز لکھی ہوئی ہیں کنٹری کوڈ شاید پاکستان کی ہے سٹی کوڈ لاہور کی ہے ایک پوسٹ کوڈ بھی ہے اور ایک پروڈکٹ کوڈ ہے ان ساری کوڈس کو ملا کے ایک کی بنائی گئی ہے جو کہ خاصی خوفناک اور ڈرونی سی کی ہے جس کو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کی جب ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جائے گی تو اس کی کو کنورٹ کر دیا جائے گا انٹو اے سمپل کی جیسے کہ میں نے آپ کو دکھا دیا اسکرین کے اوپر ون سے لے کے ایٹ تک ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ کچھ اور بھی سمپل چیز ہو سکتی ہے دیکھیں اس نے سپیس بھی کم لی ہے اس لیے یہ آپ نے کی کیوں بنائی ہے because دی کی should بی انڈیپینڈنٹ of the properties of the ڈیٹا کل کو اگر بزنس چینج ہوا تو کی کو چینج نہیں ہونا چاہیے یہ بات سمجھ چکے ہیں آپ اب میں بات کرتا ہوں ڈی ڈپلیکیشن کی ڈی ڈپلیکیشن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ویئر میں ڈیٹا ڈپلیکیٹ موجود ہوتا ہے اور ڈپلیکیٹ ڈیٹا کا مسئلہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو کچھ اس کے اگزامپلس دیتا ہوں ڈپلیکیٹ ڈیٹا کا کیا مسئلہ ہے ڈپلیکیٹ ڈیٹا کا مسئلہ بہت سارے مسائل ہیں ڈپلیکیٹ ڈیٹا کے مثال کے طور پہ آپ نے جو سم کیا اس میں چیز ملٹیپل ٹائمس کاؤنٹ ہو جائے گی یہ ایک ایشو ہے ڈپلیکیٹ ڈیٹا کا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی ہسٹروگرامز بنائیں گے ڈسٹریبیوشن فنکشنس بنائیں گے تو جو ڈپلیکیٹ ڈیٹا ہے اسے گے آپ کے پاس غلط چیزیں گے, غلط گے اور اس کے اور سے ہیں کے It gives you wrong information, wrong records, wrong numbers, wrong counts. ٹھیک ہے جی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو ڈی ڈپلیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹرانسفارمیشن کے پروسیس میں ڈپلیکیٹس کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے ڈپلیکیٹ آتے کس طرح سے ہیں ڈپلیکیٹ کے بہت سے طریقے ہیں آنے کے مثال کے طور پہ میں چند مثالیں دیتا ہوں ساری تو نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ انٹ سیلف ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے تو آئے میں آپ کو جو ہے نا وہ بتاتا ہوں پوائنٹ بائی پوائنٹ کہ جو ڈپلیکیشن وہ کیسے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پھر ہم لیکچر بھی آج کا کنکلوڈ کریں گے جی ساتھیوں تو ہم کون سے پوائنٹس ڈسکس کر رہے تھے جہاں پہ ہم پہنچے تھے ایک نظر سکرین پہ ڈال لیا آپ تو ہم اب ریموونگ ڈپلیکیشن کے بارے میں بات کریں گے ڈپلیکیشن کیسے ہوتی ہے اگر آپ کے پاس مسنگ ڈیٹا ہے کسی نے اپنا نام جو فسٹ نیم مڈل نیم فیملی نیم تھا اس نے اگر اپنا کچھ انٹریز میں فسٹ نیم تو بتایا کچھ میں فسٹ نیم نہیں بتایا ٹھیک ہے جی تو جب آپ نے نام کی بیسس پہ کاؤنٹ ڈسٹنٹ کیا تو آپ کو ایک ہی شخص جو ہے وہ مختلف شکلوں میں نظر آئے گا یہ تو ہوگی مسنگ انفارمیشن کہہ لیں یا انفارمیشن کمپلیٹ ان بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ آپ کی ڈفرینٹ ریپرزینٹیشنز بھی تو ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ آپ one کو نیومیرک ون سے ریپرزینٹ کرتے ہیں یا O N E 1 اسے پہ کر سکتے ہیں جب اس کے اوپر آپ کاؤنٹ ڈسٹنگ کریں گے یا ان کو شارٹ کریں گے تو یہ آپ کو ایک سے زیادہ نظر آئیں گے اس کے علاوہ اور بھی ریزنز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ کسی شخص نے اپنا نام پورا نہیں بتایا یا کسی شخص نے اپنا ایڈریس چینج نہیں کیا اور مختلف لوگ اسی ایڈریس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن لوگ مختلف ہیں ایڈریس کی ڈپلیکیشن ہو جائے گی یا کچھ لوگ جانتے بوجھتے ملیشیس ریزنز کے بیسس پہ اپنا نام غلط بتا دیں گے پھر ڈپلیکیشن ہو جائے گی تو یہ جو میں نے آپ کو گیارہ سٹیپس بتائے ہیں یہ میجر سٹیپس ہیں ٹرانسفارمیشن کے آپ انشاءاللہ جب کسی ڈیٹا ویر ہاؤس انوائرمنٹ میں جائیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اسٹیپس کون سے ہیں اور انشاءاللہ شاء آپ کامیاب رہیں گے تو ساتھ ہم نے خاصا ڈیٹیل میں ایکسٹریکٹ اس لیکچر میں دیکھا ٹرانسفارمیشن کو بھی اس لیکچر میں دیکھا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی خدا حافظ